سورة العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیاتِ ضبحن فالموریاتِ قدھن فالمغیراتِ سبحن فاسرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعہ یہ پانچویں اور آخری سورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا والصافاتِ صفن فزاجراتِ غجرن پھر آئیس بزاریاتِ ضرون اور پھر اس کے بعد آئے والمرسلاتِ عرفن پھر آئیس والنازعاتِ غرقن اور یہ آخری ہے والعادیاتِ ضبحن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 کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو کتنے کتنی وفاداری ہوتی ولاد یات دبہنگ فل موریات کدہنگ فل مغیرات سبہنگ پاس نہ بھی نقان خبا سوکھنا بھی ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے بل نہ شہید بل انسان و اللہ نسب بسی سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں نا کر رہا ہوں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 اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لیجو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و صدق الحقیم سورة القارعہ یہ وہ انداز الحاق کا بالحاق کا والا بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ مالقارعہ و مادرہ کم القارعہ وہ کھڑ کھڑانے والی وہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی قرعہ کہتے ہیں دروازے پلا کر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے کسی نے سنا نہیں ہے، القا ریہ جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑکھائے خڑ آئے گی ملکا ریہ مذرا کا ملکاریہ یوم یقون الناس و فراش المفسوس جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے بکون الجمال و کل عہد المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھنکی ہوئی تو من سکولت موازی رہو تو پھر جن لوگوں کے نیتیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں نیزان کی ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں ایک ہے سپرنگ بیلنس وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کے اندر جو میں اسپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہے ایک تو یہ ہے کہ موازین سے براد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول لالا اللہ اللہ اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینز اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا انصا نکل آیا فاما منسک التما فی شکیا وہ ہوگا بڑے ایش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی خبر وہ اماں منخفت نوازی رہو جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے فَأُمَّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا وہ ماں ادرا کا ماہیا اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے نارون ہامیا آگ ہے دہتی ہوئی اللہ ماج الجیرو یا مجیرو یا مجیر, مجیر بارک اللہ فرقیم دفاع کم بلعت الحکی صورت الکاس بسم اللہ رحمان اللہ کم اتکاسون تمہیں غافی کیے رکھتی ہے بہتاط کی طلب اور اور اور چاہے اتنا مال ہے اتنی دولت ہے کہ دس نسلوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں ڈٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو لیکن وہ دولت کی ہرس ختم نہیں ہوتی اللہ کو متکاس ہو تمہیں کثرت اور اور یہ غافل کیے رکھتی ہے حت تاز المقابل یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی یعنی یہ حوث جو ہے انسان میں دولت کی دولت اور دولت کی محبت اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ ہمیش نہیں بڑھتی اور یہ سورہ حدیث کی بات یاد کر لیجیے دنیا نئے زینت الفاق و, و تقاثر فلم والے ولاد وہ آخری اسٹیج انسانی زندگی کی اور یہ ختم بہت تک ختم نہیں ہوتی کل صوفت عالم کوئی نہیں اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے حقیقت کھل جائے گی سنم کلّ کوئی بات نہیں ابھی تم رہو اس, اس غفلت میں اس بدہوشی میں رہو کوئی بات نہیں سما کلّا حقیقت ایک دن آئے گا کہ وہ مرہن ہو کر سامنے آ جائے گی جیسے سورج جمعہ میں پہا تھا ہم نے کہ نبین سے کہہ دیجیے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی تو وہ حقائق تم پر آپشن ہو جائیں گے یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت اماسالب اللہ سیال امون سم کلّا سیال کلّا لو کا علم یقین کوئی نہیں کاش کے تم جان جاتے یقین والا علم یہ یقینی علم ہے کاش کے ہو جاتا اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکماء نے علم ال عین ال یقین اور حق القین کے تین درجے قائم کیے علم الیقین یقین آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے آپ نے کہا آگ لگی ہے حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ نکلی یہ علم الیقین ہے احل یقین آپ نے جا کر دیکھ لیا آسمان سے کہ آگ لگی ہوئی ہے اب یہ اور یقین ہوتا ہو گیا لیکن ایک ہو سکتا پتنگ یہ آگ ہے یہ آگ کی شکل ہے آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرس کہ جو گھر میں جا کر یہ ہمارے پونا دہرتے ہوئے انگارے رکھے ہے کچھ بھی نہیں وہاں تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور وہ حلارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے وہ دہرتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہرگے آگ ہے ہی نہیں آگ کی شکل ہے لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا تو یہ ہے کل تالم علم القین کاش کے تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم القین ہی حاصل ہو جائے لتارمن الجیم <الْجَحِين> پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے سم لمحا یقین <الْيَقِين> پھر این ال کے ساتھ اس کے دکھوں گئے سمت النعیم پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے بارک اللہ علی وم فرقرآن رضیم و نفا نی ویات تم بلآتی حکیم